تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے بے شک اللہ اس کے ارادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے جس دن دلوں کے بھیج جاچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا إِنَّ وما هو انہم رو آسمان کی قسم جو میں بساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ کلام حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں